اللہ. جزاک الله بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ الحمد اللہ وكفى وسلات والسلام على سعید الحبیب المستفیٰ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 اجْنِبْنَا الْفَوَاحِشَ وَالْمَعَاصِيَ وَالْخَطَايَا وَالزَّلَلَ اللَّهُمَّ آثِرْنَا وَلاَ تُؤْثِنْ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ أَعْطِنَا وَلاَ تَحْرِمْنَا اللَّهُمَّ أَكْرِمْنَا وَلاَ تُهِنَّا اللَّهُمَّ ارْضِنَا عَنْكَ وَارْضَ عَنَّا اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَمَّا بَعْدُ وَبِالِاسْتِنَادِ الْمُتَّصِلِ مِنَّا إِلَى الإِمَامِ الْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَضِيَ عَنْهُ قَالَ بَابُ مَا يَقُولُ الإِمَامُ مَنْ خَلْفَهُ إِذَا حدثنا عدم قال حدثنا ابن ابي ذئبن عن سعيد المقبودي عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال سمي الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع واذا رفع راسه يكبر واذا قام من السجدتين قال الله اكبر ي باب اس بیان میں ان امام اور اس کے پیچھے مقتدی جب رکو سے اپنا سر اٹھائیں تو کیا کہیں ظاہر ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ اور اپنا نقل ہم نماز کی ترکیب بیان ہو رہی ہے پڑھتے پڑھتے ہم پیچھے رکو تک پہنچے تھے پچھلے باب میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا تھا کہ رکو میں کیا کہنا چاہیے حدیث پیش کی تھی حضور پڑھتے تھے سبحان اکلّہ اللہ لی یہ رکو میں بھی سجدے میں بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس باب کو اس لیے لائے تھے کہ امام مالک نے رکو میں دعا کرنے کو مکروہ کہا ہے تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ مکروہ نہیں ہے جہیز اور جواز کے تو ہم بھی قائن ہیں اگرچہ افضل یہ ہے کہ سجدے میں دعا کرے اور وہ بھی نوافل کے اندر فرائض کے اندر تسبیح پر اکتفا کرے سبحان ربی عظیم سبحان, سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اور ابن کی روایت میں لفظ آیا ہے سلاحن سلاحسن تین تین بار حضور تسبیح پڑھتے تھے تین بار تسبیح رکو میں تین بار تسبیح سجدے میں زیادہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں پانچ بار سات بار نو دس گیارہ بارہ پندرہ حضرت عمر ابن عبد العزیز کے پیچھے جو جنہوں نے نماز پڑھی حضرت انس ابن مالک ردی اللہ عنہ وہ انہوں نے پڑھی تو کہنے لگے کہ یہ جوان لڑکا بالکل حضور جیسی نماز پڑھاتا ہے حضور بھی ایسی نماز پڑھاتے تھے راوی کہتے ہیں ہم نے عمر ابن عبد العزیز کی تسبیح کا اندازہ لگایا تو وہ رکو سجدے میں تقریباً دس تصبیح کہتے پڑھتے, پڑھتے ہوں گے اتنا لمبا ان کا اطمینان والا رکو ہوتا تھا تو رکو اور سجدے کے اندر تسبیح منیمم تین ہیں میکسمم کی لمٹ نہیں ہے جتنا زیادہ چاہیں پڑھ سکتے ہیں خاص طور پر اگر آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے نوافل پڑھ رہا ہے سنت پڑھ رہا ہے تو اس میں تو ذرا زیادہ, زیادہ تصبیح تھوڑا لمبا رکو تھوڑا لمبا سجدہ کرنا چاہیے جتنی تصبیح پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا بلکہ بعض روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو سجدے میں اور بھی کلمات کا اضافہ کرتے تھے جیسے ایک روایت میں آیا سبحان ربی العظیم کے علاوہ سبحان ذیل ملکوت والجبروت یہ لفظ بھی حضور نے سجدے کے اندر فرمایا ایک اور حدیث کے اندر آیا حضور نے رکو کے اندر فرمایا اللہ رکا و آمن تو و لک اسلم اور خشک سمعی و بصری اسی طرح سجدے میں گئے تو اللہ کا سجد تو وبی کا تو و لک اسلم تو سجد وجہی للذی خلقہو وشق سمعہو وبصرہو فتبارک اللہ احسن الخالقین یہ لفظ سجدے کے اندر حضور نے کہا رکو کے اندر کہا اے اللہ میں تیری سامنے جھک رہا ہوں اور تجھ پر ایمان رکھتا ہوں اور تیرا ہی فرما بردار بنتا ہوں تیری سامنے میں رکو کر رہا ہوں اور آگے میرا چہرہ میرے کان میری آنکھیں یہ تیرے سامنے جھک رہی ہے یہ رکو میں الفاظ کہے جب سجدے میں گئے تو اس میں ذرا تھوڑے الفاظ بدل دیے اے اللہ میں تیرے سامنے سجدہ کر رہا ہوں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں تیرا فرما بردار بنتا ہوں میرا چہرہ اسی اللہ کے سامنے زمین پر رگڑ رہا ہے کہ جس اللہ نے اس چہرے کو پیدا کیا اور اس کی شکل اور صورت بنائی اور اس کی آنکھیں اور اس کے کان اپنی جگہ سے پھوڑ کر نکالے اللہ رب العالمین جو احسن الخالقین ہے بہت برکت والے ہیں کہ کتنا خوبصورت اچھا چہرہ بنا دیا چہرے تو اور بھی مخلوقات کے ہیں مور کے کا وہ جسم بہت خوبصورت ہے اور چہرے حیوانات کے ہیں لیکن ان کے چہروں میں عقل اور دماغ نہیں ہے اللہ نے ہم کو چہرہ بھی خوبصورت دیا اور اس میں عقل بھی دی اور بولنے کی صلاحیت بھی دی کہ ہم اپنے فیلنگز کو ایکسپریس کر سکیں اور معافی ضمیر کو ادا کر سکیں تو وہ اللہ جس نے اتنا خوبصورت چہرہ بنایا ظاہری اعتبار سے بھی اور روحانی اور مانوی اعتبار سے بھی اسی اللہ کے سامنے یہ چہرہ سجدہ کر رہا ہے وہی اللہ احسن الخالقین ہے سب سے اچھے بنانے والے ہیں اور بہت برکت والے ہیں یہ کلمات حضور نے سجدے کے اندر بھی کہے اور بعض مواقع پر سجدے کے اندر دعا بھی مانگی ہے جیسے آگے حادیث میں آئے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک رات میں نے حضور کو گم پایا اپنے بستر پر نہیں دیکھا تو میں تھوڑی دیر کے لیے تو جاگتی رہی پھر میں نے ٹٹولنا شروع کیا کہ حضور یہی ہیں یا کہیں تشریف لے گئے ہیں بتی تو تھی نہیں اندھیرا تھا تو اندھیرے کے اندر حضرت عائشہ یوں ٹٹولنے لگی اور ٹٹولتے ٹٹولتے ان کا ہاتھ حضور کے تلوے کے اوپر پڑا اور اس وقت انہوں نے دھیان دیا تو حضور سجدے کے اندر دعا کے میں مشغول تھے اور دعا پڑھ رہے تھے اللہ انی اعوذ اقابی کا وبی را کا بن سختی کا وبی کمن کا جل وجب کا لاسی ثنا علیک انت کماسن تعالیٰ نفسی اسے معلوم ہوا سجدے کے اندر دعا بھی کر سکتے ہیں بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تو یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی سب ضرورتیں مانگ سکتے ہیں سجدے کے اندر اگرچہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اخروی ضرورتیں مانگنی چاہیے اور وہی دعائیں پڑھنی چاہیے جو قرآن شریف میں آئی ہیں اور جو حدیث میں وارد ہیں اس کے علاوہ اپنی بھاشا میں اپنی زبان میں ادھر ادھر کی ایران توران کی نہیں مانگنا چاہیے پتا نہیں وہاں کیا مانگنا شروع کر کو بکواس شروع نہ ہو جائے اس لیے کہا کہ رو سجدے کے اندر قرآن حدیث کی دعائیں پڑھیں اور دعاؤں سے احتیاط کریں کیونکہ قرآن حدیث کی دعاؤں میں سب کچھ آ جاتا ہے تو بہرحال یہ رکو میں کیا پڑنا ہے سجدے میں کیا پڑھنا ہے اس کا سجدے کا بیان آگے آئے گا کیونکہ اس کی زیل میں بخاری نے ادا پھر رکو کا کہا ہے اس لیے ہم نے اس کو اس کے ساتھ ملا دیا آگے یہاں باب پڑھا ما یقول الامام ومن خلفه اذا رفع راسه من الرکوع رکوع سے اٹھیں تو امام اور مقتدی کیا کہیں ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع الله لمن حمده کہتے تو اللہم ربنا ولك الحمد کہتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو میں جاتے اور رکو اور اور اپنا سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے اور سجدے میں دو سجدوں سے کھڑے ہوتے تو بھی اللہ اکبر کہتے سمی اللہ لمن حمیدہ اور ربنا ولک الحمد سمیع اللہ لمن حمیدہ سمیا کے معنی سننا اور لمن حمیدہ جس نے اللہ کی حمد کی اللہ نے سن لی اس شخص کی بات جس نے اس کی پریز کی اور اس کی حمد کی سن لینے سے مراد قبول کرنا کہ اللہ قبول کر لیتے ہیں اس شخص کی بات جو اس کی حمد اور پریز کرتا ہے تو چونکہ امام نے کھڑے ہو کر کہا سمی اللہ لمن حمیدہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو کوئی اللہ کی حمد کرے گا تو اللہ اس کی حمد کو قبول کریں گے لہذا اللہ کی حمد کرو اللہ کی تعریف کرو تو پیچھے سارے مختلف بولے ربنا لک الحمد اے ہمارے رب ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے تو ہی مستحق ہے سب تعریفوں کا دنیا میں اصل مستحق اگر کوئی ہے فریز اور فریز ورزی ہے تعریف کے لائق تو وہ تو ہی ہے اور کسی کی تعریف کیا تعریف ہے یہ دنیا یہ مخلوقات سب عارضی ہیں مخلوق ہیں ان کی کیا تعریف اور وکھاڑ اور پریز کرنا پریز تو اصل تیری ہونی چاہیے کہ تو خالق ہے مالک ہے رب العالمین ہے احکم الحاکمین ہے شہنشاہ مطلق ہے ساری دنیا اور جہان کا پالن ہار ہے سب کچھ تیری اختیار میں ہے تو, تو ہی تعریف کے قابل ہے ہم تیری تعریف کر رہے ہیں تو ہماری تعریف قبول کر لے اور سن لے یہ اس کے معنی ہوئے تو رکو سے اٹھتے ہوئے کیا بولنا ہے اللہ اکبر نہیں بولنا ہے رکو سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ علیہ اور اس کے بعد سب بولیں ربنا لکل حمد یہ ہوا اس کے معنی سمی اللہ لمن حمدہ اور ربنا لکل حمد امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ امام اور مقتدی دونوں کہیں گی اب یہاں ذرا سے اختلاف ہو گیا کون کیا کہے گا تین حالتیں ہیں منفرد امام مقتدی منفرد جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے جیسے ہم سنت پڑھتے ہیں ویتر پڑھتے ہیں نفلیں پڑھتے ہیں تو منفرد تو دونوں کہے گا سمی اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا اور ربنا لقل الحمد بھی کہے گا دوسری حالت امام تو امام سمی اللہ لمن حمیدہ تو زور سے کہے گا ہی کہے گا اور مختدی ربنا لقل الحمد کہے گا لیکن امام کو بھی ربنا لقل الحمد کہنا ہے یا نہیں اس میں دونوں قول ہیں حضرت امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام تو کہتے ہیں کہ امام ربنا لقل حمد نہ کہ امام صرف سمی اللہ لمن حمیدہ اس کا کام سمی اللہ بولنا اور مختری کا کام ربنا لقل حمد بولنا امام صاحب فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے حدیث آ رہی ہے اس میں حضور نے تقسیم فرما دی ذمہ داری تقسیم کر دی ڈسٹریبیوٹ کر دیا فرما دیا اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمیدہ فقولو ربنا الحمد جب امام کہے سمی اللہ علوم حمیدہ تو تم کہو ربنا لقل ہم اس لیے حضور نے تقسیم کر دی اس لیے امام یہ بولے اور مختلی وہ بولے امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر امام سمی اللہ علوم حمیدہ کہے پھر ربنا لقل ہم بھی بولنے میں جائے تو امام پیچھے پڑ جائے گا مختلی آگے بڑھ جائے گا کیونکہ جتنی دیر میں اس نے سمی اللہ علیہ و حمیدہ کہا مقتدی نے ربنا لقل ہم کہہ دیا پھر یہ سانس لے کر ربنا لقل حمد بولنے جائے گا تو امام پیچھے پڑ گیا مقتدی آگے بڑھ گیا اور یہ امامت کے جو منصب اور مقتضا ہے اس کے خلاف ہے امام آگے ہونا چاہیے مقتدی پیچھے ہونا چاہیے کیونکہ اس میں امام پیچھے پڑ جاتا ہے مقتدی آگے بڑھ جاتا ہے اس لیے امام کا کام صرف سمی اللہ بولنا ہے مقتدی کا کام ربنا لقل حمد بولنا ہے یہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہوئی نمبر دو امام شافی امام احمد اور حنفیہ میں سے صاحب یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام دونوں باتیں بولے گا سمی اللہ علوم حمدہ بھی بولے اور ربنا لکمد بھی کہے اور مقتدی ربناحمد کہیں گے وہ کہتے ہیں کہ یہاں حدیث آ رہی ہے کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمی اللہ علحدہ قال اللہ ربنا حضور جب سمی اللہ پڑھتے تو ربنا لکلحمد بھی بولتے تو یہ حدیث مقدم ہے اس کو ہم آگے کریں گے اور کہیں گے امام دونوں کہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی رائے اور ان کا اوپینین بھی یہی ہے کہ دونوں کہیں گے اس لیے امام بخاری نے ترجمت الباغ میں کہا ما یقول الامام ومن خلف او رفع رفا من الرکوع کہ دونوں کا وظیفہ یہ ہے اور امام کو دونوں چیزیں کہنا پڑے گا اور دونوں کہے گا یہ اس میں اختلاف گا آگے مقتدی تیسری حالت مقتدی کی ہے تو یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ مقتدی کو سمیع اللہ علیہ حمیدہ نہیں کہنا ہے مقتدی کو کہنا ہے رب نا لقل ہم اسی لیے حرمین شریفین میں آپ جائیں گے تو امام کے ساتھ ساتھ مقبر ہوتا ہے وہاں پیچھے مائک پر تو وہ مقبر تقبیرات ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتا ہے لیکن جب امام سمی اللہ علی محمدہ بولتا ہے تو وہ مقبر سمی اللہ نہیں بولتا مقبر بولتا ہے ربنا لک الحمد تو اس لیے کہ اس کا وظیفہ تحمید ہے تسمیع نہیں ہے وہ سمی اللہ نہیں کہہ سکتا ہے اس کو ربنا لک الحمد کہنا پاتے اگر کسی نے بھول سے کہہ دیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی ہو جائے گی نماز اس کی یہ وظیفہ ہے کہ امام کی ذمہ داری یہ مختدی کی ذمہ داری یہ اگر کبھی بھول چوک ہو گئی تو یہ مفصر سلاد نہیں ہے اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی نماز صحیح ہوگی خیر یہ امام اور مختدی کا وظیفہ ہوا آگے اللہم ربنا ولق الحمد اس لفظ کو ضبط کرنے کے لیے چار طریقے آئے ہیں مختصر تو ہے ربنا لک الحمد اس سے آگے ہے ربنا ولک الحمد واو کے ساتھ اللہ ہی اللہ کے ساتھ اور واؤ کے بغیر اور نمبر 4 اللہ ربنا ولک الحمد اللہ بھی اور میں واو بھی یہ چاروں طرح سے اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اما نے چاروں طرح سے پڑھنے کو جائز کہا ہے ہمارے یہاں حنفیہ کے یہاں معمول پہلا ہے رب لکلحمد اگرچہ کتب کے اندر رب اللہ ربنا لقل حمد کو راجح کہا ہے امام ابو حنیفہ کی طرف وہ قول منسوب ہے کہ اللہ کو بڑھا لے تو بہتر ہے بہرحال ربنا لقل احمد معمول بھی آئے وہی رائج ہے اور اسی کو پڑھتے رہیں مطلب اس کا سمجھ میں آ گیا کہ اے ہمارے رب ہم تیری تعریف کرتے ہیں تو ہی سب تعریف کا حقدار ہے اور لائق ہے دوسرا جزو تو واضح ہے کہ حضور تکبیرات انتقال کہا کرتے تھے اور جب منتقل ہوتے تھے تو اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے منتقل ہوتے تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ آگے بانتے باب باندھتے ہیں بابو فضل اللہ ربنا لک الحمد کہ اللہ ربنا ولک الحمد کہنے کی فضیلت اور اس کے ثواب کا بیان کیا ثواب ہے اگر ربنا لک الحمد بولیں گے تو کیا سواب ملے گا حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبر مالک عن سمیین عن نبی صالحین عن نبی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمی اللہ لمن حمیدہ فقولو اللہم ربنا لکا الحم فینہو من وافق قولو قول الملائکتی غفر له ما تقدم من ذنبہی جب امام کہے سمی اللہ لمن حمیدہ تو تم کہو ربنا لکا الحم کیونکہ جس کا کہنا فرشتوں کے کہنے سے موافق پڑ جائے کو ہو جائے تو اس کے پچھلے گنا پخش دیے جائیں گے اور گزشتہ گنا کی مغفرت ہو جائے گی ملائی جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق پڑ گیا کیا مطلب موافق پڑ گیا پیچھے ہم نے امین کے ذیل میں اس کے معنی سمجھائے تھے نمبر ایک یہ کہ اخلاص میں ان کے موافق ہو جائے فرشتے جتنے خلوص کے ساتھ یہ جملہ کہتے ہیں اتنی ہی سنسیئرٹی کے ساتھ اتنے ہی دھیان اور اٹینشن اور توجہ اور خوشو کے ساتھ دھیان سے اس کے معنی کو سمجھ کر کے کہے رب لن یہ اللہ تیرے ہی لئے ساری تعریف ہے اگر جتنا دھیان سے فرشتے کہتے ہیں اتنے ہی دھیان سے یہ کہہ دے تو پچھلے سارے گنا اس کے بخش دی جائیں گے یہ ایک معنی ہے اس کے معنی یہ ہوئے ربنا لکل حمد بھی دھیان سے کہنا ہے جیسے سارا ساری نماز دھیان سے پڑھنی ہے تو آمین بھی دھیان سے کہنا ہے اور ربنا لکل حمد بھی دھیان سے کہنا ہے غفلت کے ساتھ نہیں کہ دماغ ادھر ادھر متوجہ ہو کہیں اور سوچ رہی ہوں اور سمجھیے کہ خیالات اور تصورات میں ڈوبے ہوئے ہوں اور پھر اچانک یاد آئے ہو مجھے تو ربنا لکل رہ گئے میں تو ربنا ہم تو اس میں کوئی دھیان نہیں کوئی جان نہیں وہ پھیکا ہے اسی لیے مشائق صوفیہ کہتے ہیں کہ انسان جب اللہ کی حمد کرے تو صرف زبان سے نہ کرے بلکہ دل سے کرے حتیٰ کہ ایک گھونٹ پانی پیوے ایک نوالا اچھی سی غذا کھائے اور کوئی اچھا سا شربت پیوے کوئی فروٹ کھائے تو بھی الحمدللہ الحمدللہ الحمد للہ بوٹم آف دا ہارٹ ڈیپتھ آف دا ہارٹ سے بولے اور دھیان کے ساتھ الحمد للہ اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے تیرا شکر ہے الحمد للہ جب اللہ تو ہی سب تعریفوں کے قابل ہے تو نے یہ بہترین کھانا اور یہ بہترین شربت اور یہ بہترین لباس اور یہ سب چیزیں نصیب فرمائی یہ بہترین نیند نے نصیب کی آرام مجھے حاصل ہو گیا الحمد تو اس کو جب دھیان سے کہے گا تو اس پر بھی بڑی فضیلت آئی ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ تعالی عَنِ يَأْكُلَ عَلَيْهَا وَيَشْرَبَ عَلَيْهَا بے شک اللہ پاک اپنے بندے سے اتنی بات پر بھی راضی اور خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک لقمہ کھانا کھائے اور اس پر الحمد کہے ایک گھونٹ شربت پانی پیوے اور اس پر الحمد کہے یہ کون سا الحمد صرف زبانی نہیں وہ دل والا جب دل سے ایک مرتبہ الحمد نکلا اللہ کو وہی پسند آ گیا تو اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں اس کا پچھلا سب بخش دیتے ہیں اسی لیے یہاں پر کہا کہ من وافق قوله ہو قول الملائکہ کا فرشتے جتنے دھیان کے ساتھ خوشو خزو اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی حمد کرتے ہیں اگر تمہارا کہنا ان کا کہنا سیم سیم ہو گیا تو تمہارے پچھلے سب گنا بخش دیے جائیں گے یہ اس کے معنی ہے بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مطلق کو انسائد ہو جانے پر بھی یہ بشارت ہے بہرحال پہلے معنی راجے ہیں کہ دھیان سے کہنا مراد ہے تو پچھلے سب گنا بخش دیے جائیں گے علامہ جلال الدین سیودی رحمت اللہ نے ایک رسالہ لکھا ہے اس میں ایسے اعمال جمع کیے کہ جن پر پچھلے گنا بخش دیے جاتے ہیں جن میں یہ امین امام کے پیچھے کہنا رب الحمد جو ہے اس کے ساتھ کہنا اگر فرشتوں کے موافق پڑ جائے تو اس قسم کے اعمال سب اس میں جمع کیے ہیں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیح فرمائے ویسے ویکنڈ میں ہم گئے تھے لنڈن وہاں ایک عنوان پر بیان تھا the effects of sinning گناہ کرنے کی نحوست تو اس میں ہم نے شمس الدین زہبی رحمت اللہ حیلے کی کتاب القبائد سے بڑے بڑے گناہ کے ایک لسٹ گنوائی کہ یہ ہیں بڑے بڑے گناہ یہ میجر سن ہیں لواطت ہے چوری ہے شراب نوشی ہے شرک ہے قتل ہے ماں کو ستانا ہے جادو کرنا ہے اور یتیم کا مال کھا جانا ہے اور پاک دامن عورتوں کے اوپر زنا کی تہمت لگانا ہے اور تکبر کرنا ہے حسد کرنا ہے اور ریا اور شو آف کرنا ہے یہ سب گناہ کبیرا ہیں ان کی لسٹ کی اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ اس کی نہوصت جو ہے قلب کے اوپر کیا پڑتی ہے عبداللہ ابن عباس نے کہا جب آدمی گنا کرتا ہے تو قلب کے اوپر ڈاک تو وہ دھل جاتا ہے توبا نہ کرے تو اس کے اوپر وہ لگا رہتا ہے پھر دوسرا گنا تیسرا گنا چوتھا گنا تو وہ ڈارک ہوتے ہوتے وہ گرے اور اس کے بعد کا پچ بلاک ہو جاتا ہے دل پھر اس کے اندر کوئی خیر نہیں اترتی وہ چھوٹی سی ٹمٹماتی تیم ہوئی موم بتی ہوتی ہے ایمان کی روشنی کلمہ لا الا اللہ کی جی. باقی سارا دل جو ہے کالا ہو جاتا ہے تو یہ گناہ کرنے کی نہوصت اور گنا کرنے سے نمبر دو دوسری نحوص چہرے کے اوپر غبار آ جاتا ہے جیسے سموک اسکرین ہو تو سموک اور دھواں جیسے آئینے کے اوپر سٹیم لگ جائے تو آئینہ فگی ہو جاتا ہے تو اسی طرح قلب کا آئینہ جو ہے اس پر سموک چڑھ جاتا ہے اور چہرے کے اوپر بھی وہ اسموک آ جاتا ہے نظر آ جاتا ہے کہ یہ آدمی کسی گناہ کے اندر ملوث ہے اور سمجھیے کہ یہ کوئی گنا کرتا ہے جیسے وہ قصہ سنایا تھا ایک صاحب غسل دیا کرتے تھے مردوں کو ایک چوبیس پچیس سالہ جوان لایا گیا مردہ غسل کے لیے اس کو غسل دینے لگے انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے یہ جوان کسی گنا کے اندر مبتلا تھا کیونکہ اس کے چہرے کے اوپر ظلمت نظر آ رہی ہے چہرہ اس کا کالا کالا ہے یعنی کالا یعنی اسکن کالی نہیں چہرے کے اوپر وہ نظر آ جاتا ہے نیک بندوں کو دکھائی دے دیتا ہے خیر انہوں نے بےچاروں نے اس کو غسل دیا کفن پہنانے لگے کفن پہنانے گئے تو اس کے کان میں سے کوئی چیز نکلنی شروع ہوگی وہ خون بھی نہیں ہے پیپ بھی نہیں ہے کوئی چیز ہے ہم کو دس پندرہ منٹ ہو گئے ہم کہنے اس کو کتنا صاف کرتے رہیں گے بھی تو کفن پہنانا ہے, دفن بھی کرنا ہے آگے. اور یہ چیز اگر تھوڑی بہت دماغ سے آ رہی ہو تو تھوڑے سے چند قطرے نکل کر تو پھر مشورہ کر کے اس کو کسی طرح کاٹن وول وغیرہ سے بلاک کر دیا دونوں کان کو کفن پہنا دیا نماز پڑھی دفن کرنے کے لیے لے گئے قبر میں جب کھولا ہے اس کو تو یہ پھر پورا بھر ہو گیا تھا اور اس میں سے وہ نکل ہی رہا تھا تو سمجھ نہیں پڑی خیر بار حال دفن تو کر دیا اس کو گھر والوں سے پوچھا کہ یہ کیوں ایسا ہوا تو گھر والوں نے بتایا کہ یہ میوزک اور سونگز کا عادی تھا اور لوگوں اور فہش گانے اور گندی گندی گانے سنا کرتا تھا گھر والوں نے اس کو سمجھایا کہ بھئی گناہ ہے تو یہ گانے مت سن مگر اس نے کہا نہیں گھر والوں نے اس کو قرآن کی کیسے اچھے اچھے بیانات کی کیسے نظم کی کیسٹ لا کر دی تو اس نے ان قرآن کی کیسٹوں کے کی اوپر گانے کو ریکارڈ کر لیا اور پھر گھر والوں کو ایسا دکھایا جیسے میں قرآن سن رہا ہوں لیکن کان میں اس کو رکھ کر چپ چاپ سے گانا سنے تو اچانک اس کا کچھ ہوا حادثہ ہارٹ فیل ہارٹ اٹیک جو کچھ ہوگا ہوگا اور اس میں مر گیا اور اللہ پاک نے عبرت کے لیے یہ چیز دکھائی تو یہ چہرے کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں دکھائی دے دیتے ہیں یہ دوسرا نقصان اور تیسرا نقصان گنا کرنے کا یہ ہے کہ نقصان رزق رزق کے اندر یہ سمجھئے کہ کمی آ جاتی ہے گنا کرنے کی وجہ سے رزق میں بے برکتی ہو جاتی ہے اگر رزق میں برکت چاہیے تو پھر گناہ سے بچنا پڑے گا گناہ کے کام کریں گے تو روزی میں بھی بے برکتی ہو جائے گی بہت آمدنی انکم ہوگی مگر وہ اس کی خراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں یہ بے برکتی ہے رزق کے اندر. یہ اس کا تیسرا اثر ہے اور چوتھا اثر عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کہا بغضتن فی قلوب الناس جو آدمی مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی ایک نفرت بیٹھ جاتی ہے ہیٹرٹ آ جاتی ہے لوگوں کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے پھر وہ اس سے دور رہتے ہیں سلام بھی کرا جی ٹھیک ہے آپ علیکم بس اتنا ہی اس سے آگے پھر بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ بھائی کہیں اس کی برائی اور اس کے گناہوں کی نہوصت ہمارے اوپر ہماری اولاد ہمارے خاندان کے اوپر نہ پڑ جائے تو اس لیے یہ گناہ کے اثرات ہیں اس کے علاوہ موت کے وقت سختی قبر میں سختی حساب کتاب میں سختی جہنم کے عذاب میں پھینک دی جانا یہ سب گناہ کی نہوص ہے اور گنا اور اس کی سزا میں اور نیکی اور اس کے ثواب میں بہت کلوز کنیکشن ہے یہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے جو وہاں ثواب اور سزا کی شکل میں یہ دنیا ہی میں ہمارا عمل اس کی دوسری شکل وہاں ہے اس عمل ہی کی شکل وہاں پر آ جاتی ہے دونوں میں بہت کلوز کنیکشن ہے یہ سمجھئے جیسے کاز اینڈ افیکٹ ہے کہ آدمی آئس کو ہاتھ میں پکڑے تو ہاتھ ٹھنڈا ہو جائے گا اور فائر میں رکھے تو جل جائے گا پوائزن کھالے تو مر جائے گا یہ افیکٹ کاز تو اسی طرح سے یہ گنا اور اس کی سزا یہ بہت کنیکٹڈ ہے دونوں میں بہت جوڑ ہے یہاں پر یہ گنا کرو گے تو وہ وہاں سانپ کی شکل میں آئے گا بچھو کی شکل میں آگ کی شکل میں اور ڈنڈے کی شکل میں اور پٹائی کی شکل میں اور یہاں نیکی کرو گے تو وہاں سبحان اللہ پڑو گے تو وہاں درخت لگے گا یہ وہ درخت کچھ نہیں یہ سبحان اللہ ہے. وہ سبحان اللہ کا درخت ہے وہ الحمد کا درخت ہے اور اور نیک کام کرو گے تو یہ ملے گا وہ ملے گا مسجد میں جھاڑو دگے تو جنت کی ہو ملے گی تو وہی اس کا کنیکشن ہے کہ یہی عمل وہاں اس شکل صورت کے اندر آئے گا یہ ربط اللہ نے رکھا ہے اعمال اور اس کی جزا کے اندر اس لیے آدمی یہاں نیک عمل کرے تاکہ وہاں اس کی جزا اچھی ملے برے عمل کرے گا تو اس کا بدلہ بھی وہاں برا ملے گا اپنے امال ہی وہاں ملیں گے اور کچھ نہیں ملے گا اس لیے اس کے بارے میں احتیاط کیا جائے اور اگر برائی ہو جائے تو آدمی توبہ کر لے ایک دفعہ برائی ہو جائے توبہ کر لے پھر ہو جائے پھر کر لے پھر ہو جائے پھر کر لے پھر ہو جائے پھر کر لے سو دفعے برائی ہو, ہو, ہو, ہو سو دفع توبہ کرے ایک نہ ایک دن وہ سینسیئر ہو جائے گا اپنی توبہ میں اور جم جائے گا اس کے اوپر تو اس کے لئے توبہ کرتے رہنا ضروری ہے توبہ کرتے کرتے کرتے کر ایک دن پختگی ا گی اس کی ضرورت ہے پھر اللہ پاک توفیق دے دیں گے اور آدمی اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں جائے گا اللہ اس کی بخشش بھی کر دیں گے اتایب مین الذنب کما لازم بلا ہو توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اللہ اس کو مٹا دیتے ہیں اس کو اللہ پاک وہ اسے کہتے ہیں غبر سے بھی نہیں ٹپیکس کر دیتے ہیں اس کو اللہ پاک صاف کر دیتے ہیں کہ ہو معاف کر دو اس کو مٹا دیتے ہیں یہ ہوتا ہے توبہ کرنے سے یہ ہے اعمال کے اندر آدمی مشغول ہو تو یہ غفر ما تقدم من بھی پچھلے گناہ جو ہیں اس طرح سے بخش دیے جائیں گے آگے بابن فلقنوت یہاں پر آ رہا ہے حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات فجر کی نماز میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر دعائے قنوط بھی پڑھا کرتے تھے تو اگر کبھی کوئی پرابلم پیش آ جائے کہیں دشمن حملہ آور ہو جائے یا کوئی اور مصیبت بھاری پیش آ جائے کوئی سونامی ونامی ہو جائے تو ایسے موقع پر دعائیں قنون پڑھی جا سکتی ہے اور فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں سمی اللہ علیہ حمیدہ کے بعد دعا پڑھ سکتے ہیں جس طرح اللہ مرمن ہم کہ ہے تو اس کو کافی نہیں کبھی کبھار اس کے اندر آپ اضافہ بھی کر سکتے ہیں دعا قنوط بھی پڑھ سکتے ہیں اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ دعا قنوط کے کا کباب لا رہے ہیں اور حضور نے کچھ قنوط کی دعائیں تھیں اس کا بیان کر رہے ہیں اس کو انشاءاللہ اللہ نیکسٹ ویک پڑھ لیں گے اگر اللہ نے توفیق نصیب فرمائی واخیر الدا الحمد اللہ رب العالمین و اللہ وسلم محمد والاب اللہ نستغفرك ونتوب إليك اللہم ربنا لك الحمد حمد دائما ولك لکا شكرا دائما اللہم ربنا لك الحمد حمد كثيرا طیبا مبہارکا فیه من السماوات و من الارض و ما بينهما و مل من شيء بعد اللهم لکا الحمد کما ينبغی لجلال وجشک و لعظیم سلطان اللہم لا نحصیثنا ان علی انت کما اثنیت على نفسی اللہم صلی على سیدنا محمد للنبی لمی وعلا لہی واصحابه وسلم تسلیما اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ي زيدنا علما اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا من كل داء اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم انا نسالك الصحه والعفه والامانه وحسن الخلق والرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذته النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضلله اللهم انا نسالك نقية سوية غير مخزن ولا فاضح. يا اللهم فضل کرم سے ہم سب کے تمام گناہوں کو کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما اللہ سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما گھروں پر جو مائیں بہنیں معذورین بیمار اس مبارک مجلس میں دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہیں ان کی بھی مغفرت فرما اللہ ان کو بھی اس رحمت خاص کا بھرپور حصہ نصیب فرما اللہ ہماری بھی مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے بھائی بہنوں کی بیوی بچوں کی رشتہ داروں کی دوست احباب کی متعلقین کی محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرما دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما ہمیں بھی ہدایت نصیب فرما ہمارے ذریعہ تیری مخلوق کو ہدایت نصیب فرما تیرے بندوں کو ہدایت پر لانے کے لیے ذریعہ سبب کے طور پر ہماری صلاحیتوں کو قبول فرما ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. ہمارے سار رحم اور کرم کا معاملہ فرما عفو اور صفح کا معاملہ فرما ہر خیر سے مالا مال فرما ہر شر سے حفاظت فرما مکمل ہدایت نصیب فرما صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما ایمان کی حلاوت نصیب فرما ذکر کی لذت نصیب فرما اپنی معرفت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. فرما اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق اور محبت نصیب فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرما سنتوں سے محبت عطا فرما سنتیں زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما پانچ کی نمازوں کا اہتمام ہماری نوجوان نسلوں کے حال پر بھی رحم فرما ان کے دین ایمان کی حفاظت فرما عزت اور آبرو کی حفاظت فرما حیا اور شرم والی زندگی نصیب فرما بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں سے ہماری بھی حفاظت فرما اور ان کی حفاظت فرما اللہ انہیں پانچ وقت کی نمازوں کا اہتمام نصیب فرما مسجد میں آنے کی توفیق نصیب فرما تیرے سامنے سر جھکانے کی توفیق پتا فرما نوجوان لڑکیوں کو بھی پانچ وقت کی نمازوں کا اہتمام نصیب فرما پردہ کرنے اور اپنا جسم چھپانے کی توفیق نصیب فرما بے پردگی بے حیائی بے شرمی سے حفاظت فرما اللہ نفسانیت ختم فرما شیطنت ختم فرما فحاشی اور گلیاں ختم فرما حیا اور شرم والا ماحول پیدا فرما یارحم الراہمین بری امت کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ فرما اللہ اس ملک کے باشندوں کو بھی ہدایت نصیب فرما اللہ ان پر بھی رحم فرما اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما اللہ ان میں ہمدردی پیدا فرما ظلم و ستم سے رکنے کی انہیں توفیق نصیب فرما ان کا ہاتھ پکڑ لے یا اللہ ان کو اپنی تباہی کے دھانے پر جانے سے ان کی حفاظت فرما یا اللہ جو اسباب ہیں اس کے اس سے بچنے کی انہیں توفیق نصیب فرما اللہ انہیں دین اسلام میں داخل ہونے کی توفیق قطع فرما دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق قطع فرما اسلام اور مسلمانوں کے لیے ان کے دلوں میں ہمدردی پیدا فرما ان کے دلوں کو نرم فرما انہیں عقل سلیم نصیب فرما سمجھ اور فہم نصیب فرما یا اللہ ہر قسم کی شر اور برائی سے معاشرے کو پاک اور صاف فرما یار رحم الرحمین پوری امت کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرما مظلومین کو ظلم و سدم سے نجات عطا فرما پوری دنیا میں امن چین سکون والی فضا قائم فرما دہشت گردی والی فضا کو ختم فرما یا اللہ ہر طرح سے امن اور چین سکون والی فضا قائم فرما اسلام کا بول بھالا فرما اسلام کو پھر سے عزت قوت شوکت اور غلبہ نصیب فرما اسلام کا جو امن اور چین اور سکون والا پیغام ہے یا اللہ سب کو یا اللہ اس کے قبول کرنے اور سمجھنے کی توفیق اور صلاحیت نصیب فرما پوری انسانیت پر رحم فرما یا اللہ پوری انسانیت کو ظلم اور ستم کے شکنجہ سے نجات عطا فرما ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما تیرے نیک بندے تجھ سے جو بلائیاں مانگتے وہ سب ہمیں نصیب فرما تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے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 <تصفيق> بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ